البتہ یہ کہ اب اس سے آگے چلیے شعر نہیں ہے نسل ہے لیکن نسل کے اعتبار سے بھی کون سی کیٹیگری میں آئے گی کیا یہ کتاب عام معنی میں جسے ہم کتاب کہتے ہیں وہ کتاب ہے ایک تو وہ بات تھی نا جو اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی یہ کتابیں چیزیں دیگر اس وقت وہ بات نہیں میں کہہ رہا عام کتابوں سے اس کا فرق کیا ہے ایک کتاب ہوتی ہے اس میں ہر چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے اگلے چیپٹر میں پھر لوٹا کر آپ پہلے چیپٹر کی کوئی بات نہیں کریں گے پھر وہ بات آگے چلے گی ابواب واب ہوں گے ابواب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا کتاب کا یہ لازمی وصف ہے پرانے مجید عثمانی میں کتاب نہیں اس میں قصے آدم و ابلیس سات جگہ آ رہا بار بار آ رہا سورہ بقرہ میں سورہ آراق میں سورہ ہجر میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ قف میں پھر سورہ تہا میں چلتے جائیے سورہ سعد میں حضرت بوسا علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے تو قرآن مجید اس کتاب کی کیٹیگری اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا دنیا میں جو کتاب کا معلوم ہے عام اس کا جو اسلوب ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات وہ بھی نہیں اس میں ہر مکالا اپنی جگہ پر ایک مکمل شہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے اوریشن اور یہ کہا جا سکتا ہے اس سے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن یہ اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے مختلف اوقات میں خطبے نادر ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی جان کہ عرب میں ادب کی دو ہی سنفیٹ تھی جو معروف تھی یا شعر یا خطبہ یا خطیب ہوتے تھے بڑے شعلہ بیان خطیب اور یا شاہد ہوتے تھے تو یہ جب شعر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا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 جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں اس میں جذبات کی بات نہیں آئے گی ٹھنڈی جی. ٹھنڈی عقلی باتیں منطقی باتیں دلیل سورا کمرا جوڑیے نتیجہ نکالیے وہ لوگوں کے سامنے رکھیے تصنیف ہے لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے اب یہ سارے اوساف میں جو بیان کر رہا ہوں یہ سب پرانے مجید میں تماموں کمال مدرجہ اتم موجود ہیں اور آخری بات یہ کہ خطبے میں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 اوصاف خطبات کے اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کا وہ بیش موجود ہے قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے اب اگلی بحث پر آئیے ہے قرآن مجید کی ترقیم اور تقسیم سنتھس اور ڈویژنس اب اس میں سمجھے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے کلمات حروف سے بنتے ہیں عربی زبان کے حروف اٹھائیس یا انتیس ہیں الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو اٹھائیس رہ جائیں گے الف علیحدہ حمزہ علیحدہ تو انتیس ہو جائیں گے یہ حروف جڑتے ہیں لفظ بنتے ہیں لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامانی لفظ ہو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 دنیا کی دوسری کسی بھی استداہات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن جاہر چونکہ قدیم تھے انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان صورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں بیت شیر آیت ہے قواف جو ہوتے ہیں شیروں میں کافیہ وہ یہاں فواسل ہیں آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ سوتی آہنگ پیدا ہوتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان علامہ البیان اب یہ ایک فواصل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں ان میں آہنگ پیدا ہوتا لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید کی اکائی ہے آیت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 پورے جملے پر بھی مشتمل ہے ایندھن انسان نفیق ہو ایک جملہ ہے اور دس دس جملوں پر بھی مشتمل ہے اللہ لا الہ اللہ الحی لا لاتا خلط ولا نوم لہ مافی سماواتے وافل را آخری آیا آئےت السی کا اینالس کیجئے دس جملے موجود ہیں اس میں تو نوٹ کر لیجئے یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے آیات قرآنیا کی تعین توقیفی ہے یعنی حضور کے بتانے پر موقف ہے حضور نے بتایا ولاسف یہ آیت ہو گئی آیت ہو گئی ہم آیت مانیں السلامین آیت ہو گئی کاف حرف ایک ہے یہ آیت نہیں نون ایک حرف ہے آیت نہیں کاف و قرآنی مجید ایک آیت بنی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 اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں دو اوقات میں نازل ہوئی ہے اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیدتی کے ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ یہ دو آیتیں ایک نہیں لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں ہاں مجھے اگر کو روایت مل جاتی ہے کوئی خبر یا اثر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 پغورے میں بے نہوم بے سور سورہ حدیث کے اندر لفاظ آئے اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے دس آیتیں بیس آئےتیں سو آیتیں دو سو پچاسی آیتیں دو سو چھیاسی آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھی دی گئی یہ شہر حکمت خداوندی ہے ایک نظم ہوتا ہے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 سورتیں مکمل جو کہ تئیں گی اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں وہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے تو پہلی منزل میں تین سورتیں دوسری میں پانچ سورتیں تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور ساتویں میں پینسٹھ یہ ہے کہ جو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 اور اس میں آپ کو یہ ساری قباہتیں نظر آئیں گی اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں اور بڑے بوڑھے طریقے پر توڑی گئی سورہ ہجر ایک آئےت ادھر ہے باقی ساری صورت جو ہے سور, اگلے پارے میں فصیلیں توڑی دی گئی معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصرف اس نے صفے گنے سات سے تیس سے تقسیم کیا اور برابر صفوں کے اندر وہ پارے بنا دیے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 بلکہ اس کے لیے واقع تن غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق حقاصل ہے اس لیے یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے نہ رکوؤں کی تفسیم اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں ان میں ہزب ہو گئے ہیں یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر آٹھ ہز بنا دیے انہوں نے چار ہز بنا دیے اور پھر نصف ہزم کر کے آٹھ حصے کر دیے تو یہ چیزیں جو ہمارے یہاں رکو تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں